الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام على اشرف ال امبیائی وسید المرسلین اما بعد آؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا انشاءاللہ جو درس ہے وہ سورت الطارق کے بارے میں ہے سورت الطارق ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے صورت الطارق جیسے پچھلے درس میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں سورت البروج یا پھر صورت الطارق کی تلاوت کیا کرتے تھے تو عشاء کی نماز کی تلاوت جن سورتوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے ان میں سے ایک سورت جو ہے وہ صورت الطارک بھی ہے کہ عشاء کی نماز میں اس کی تلاوت کی جائے ورنہ تو کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے لیکن سنت میں سے یہ ہوگا کہ آپ صورت الطارق کو اشا میں پڑھیں اور اسی طرح صورت الطارق کے حوالے سے ایک معروف واقعہ بھی ہے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خالد ادوانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا تو ثقیف کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس وقت مدد طلب کر رہے تھے کہ ان کی دین میں مدد کی جائے ان کے ساتھ دیا جائے اور جب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے یعنی اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صورت الطارق کو تلاوت کیا تو ان سے یہ سورا سیکھ لی اور یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں بعد میں کسی زمانے میں مسلمان ہوا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا یعنی میں نے اس وقت اس کو سیکھ لیا تھا اب اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عرب کے اندر کسی چیز کو سن کر سیکھ لینے کا جو ایک رجحان اور ان کے اندر میلان جو تھا کس چیزوں کو سنتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کو یاد کر لیتے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے اس کے دل میں وہ چیز نہیں ہے کہ جو ایمان کے ساتھ آتی ہے لیکن اس نے اس سورا کو اس طرح سے سیکھ لیا اور بعد میں وہ سوا کہتے ہیں کہ جب میں ایمان لے کے آیا تو اس وقت پھر میں نے اس سورا کو پڑھنا شروع کیا یعنی باقاعدہ اس طرح سے پھر اس کو میں نے پڑھا تو ایک تو یہ واقعہ اس حوالے سے ملتا ہے اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ صورت تارک کے حوالے سے ملتا ہے کہ جس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب نماز پڑھائی کچھ لوگوں کو تو نماز میں انہوں نے صورت البقرا اور صورت النساء جیسی بہت لمبی لمبی صورتیں تلاوت کی تو لوگوں نے یہ شکایت اللہ کے نبی اور مغرب کی نماز میں یعنی جس میں نماز کا وقت بھی بہت مختصر سا ہوتا ہے اور چھوٹی نماز ہے عموماً چھوٹی رکتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں انہوں نے بہت لمبی نماز جب پڑھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ اکرام دیگر جو تھے وہ یہ شکایت لے کر گئے کہ انہوں نے اس طرح سے بہت لمبی صورتیں جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں وعلیکم السلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یعنی آپ کے لیے یہ کافی تھا کہ آپ اس میں صورت الطارق یا صورت الشمس یا اس جیسی یعنی اس سائز کی اس اتنی کرت والی جو صورتیں ہیں دیگر کوئی بھی صورت جو اس طرح کی ہو ان کو پڑھ لیتے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ صورت و تارک یا صورت الشمس یا اس سائز کی جو صورتیں ہیں ان کو مغرب کی نماز میں پڑھنا چاہیے مغرب کی نماز کی کرت کو جو ہے بہت لمبا اور اس میں صورت البقرا اور نسا وغیرہ کی تلاوت وہ نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے لوگ ظاہر یہ وقت اس طرح مختصر ہے کہ لوگ اس کے بعد کسی نے سفر کے لیے نکلنا ہے اور بہت سے لوگ سفر بھی کیا کرتے تھے اس وقت رات کے سفر ہیں تو آگے پھر اب سورت کو شروع کرتے ہیں تو یہ سورج جس کا نام صورت و تارک ہے باقی تیسرے اس باریک کی دیگر سورتوں کی طرح یہ بھی ایک مکی سورت ہے مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا نام جو تارک ہے یہ اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم و سمائی و یہ پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں اللہ رب العزت ابتدا کرتے ہیں واو یہاں پہ دیکھیے اب قرآن کریم آپ سب کے سامنے ہے واو جو سب سے شروع میں واو لگایا گیا ہے یہاں پر یہ واو قسم کا ہے قسمیہ یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں یعنی قسم ہے آسمان کی وہ قسم ہے آسمان کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیگر بہت سی مقامات پر آسمان کی قسم کھائی ہے اور اس کے پیچھے حکمت اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کیا ہے لیکن آسمان کو جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے دیگر جگہوں پر آسمان کی وسعت اس کی بڑائی اس کی بلندی اور اس کی حیبت اور اس کی خوبصورتی اور ان تمام لحاظ سے اللہ رب العزت اپنی خلقت کو اپنی تخلیق کو انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے وہ یہ قسم کھا رہا ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی قسم کھائی بس سمائی قسم ہے آسمان کی اور اسی طرح آسمان کا جو اسماء لفظ ہے یہ سمو سین میم واو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بلندی یعنی بلند چیز اسی طرح قرآن کریم میں کچھ جگہوں پر یہی آسمان یا اسی سما سے مراد بادل بھی لیا گیا ہے لیکن یہاں پر اس آیت میں اس سے مراد یہی اس کا جو اصلاحی یہی اصلاحی مفہوم جو عمومی مفہوم ہے اسی کو یہاں پر لیا گیا ہے وعلیکم السلام کہ جس سے مراد آسمان ہی ہے کہ قسم ہے آسمان کی وہ تارک اور دوسری قسم یہاں پر اسی ایک ہی آیت میں دوسری قسم کھائی جا رہی ہے دوبارہ یہ جو واو آیا ہے یہ اور والا نہیں ہے بلکہ وہی قسم والا باؤ ہے اور آگے اتارک اور قسم ہے تارق کی اب یہ تاریخ کیا ہے اس کا معنی عمومی جو یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے وہ ہے روشن ستارہ ایک ستارہ جس کا نام تارخ ہے اور روشن ہے یہ اور جبکہ اس کی تفصیل میں اگر جائیں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تو را قاف سے یہ ماخذ ہے اس کا ماخذ ہے تو را قاف اور جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کھٹ کھٹکھٹانا یعنی بار بار کسی چیز کو نوک کرنا اور اسی سے طریق بھی نکلا ہے کہ جس کا مطلب ہے راستہ کیونکہ راستے کے اوپر بھی بار بار اس کے اوپر پاؤں سے اس کو روتا جاتا ہے اسی طرح کھٹ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہاں پر راستے کا ایک نشان بن جاتا ہے تو بار بار کسی چیز کے اوپر چلنا تو یہ بھی طریق اسی لفظ تاریخ کے پیچھے ہے اور اسی طرح طریق سے ہی یعنی جہاں پر جو چلنے کی جگہ ہے وہ طریق ہے اور اس پر چلنے والا جو ہے اس کو تارک کہا جاتا ہے یعنی چلنے والا اور عربوں میں یہ بھی معروف تھا کہ وہ عمومی طور پر راتوں کو سفر کیا کرتے تھے تو رات کو سفر کرنے والے کے لیے تارک خصوصی طور پر استعمال کیا گیا تو اس لحاظ سے یہاں پر اس آیت میں اس جگہ پر اس کا جو ذکر ہے ستارے کی مانند وہ اس طرح سے بھی کہ یہ رات کو ستارے نمودار ہوتے ہیں اور رات کو یہ ستارے آتے ہیں اور ان کو آپ ہمیشہ رات ہی میں دیکھیں گے دن آئے گا تو یہ ستارہ ختم ہو جاتے, جاتے یہ اور جب رات آتی ہے تو یہ ستارے دوبارہ سے رات کو اپنا سفر شروع کرتے ہیں ایک طرف سے اور اگر آپ دیکھیں تو ستارے ایک طرف سے ایسے چلتے ہیں اسی طرح سورج کی طرف وہ بھی نکلتے ہیں اور دوسری طرف ڈوب جاتے ہیں تو ان کے اندر یہ سارے معنے اور مفہوم کی ساری کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ سمجھے اس کے اندر شامل ہیں اور یہاں تاریخ سے مراد کیا واقعی ستارہ ہے تو اس کی دلیل کے اوپر تیسری آیت جو اسی سورہ کی ہے جہاں پر لکھا ان نجم و اسی کی وضاحت یہاں پر اللہ رب العزت نے خود ہی کر دی ہے کہ یہ جو تاریخ ہے یہ کیا ہے کہ یہ ایک ستارہ ہے اور یہ نجم و ہے آگے اس کی وضاحت آئے گی اور آگے چلتے ہیں دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ادرا کا متارک اور تمہیں کس نے بتایا یا تمہیں کیا خبر ما اور کیا تمہیں خبر تمہیں اس کے بارے میں ادراک یا کس نے تمہیں اس کی خبر دی اس کا معنی اس طرح سے دونوں طرح سے لیا جاتا ہے وما ادراک کا اور کس نے تمہیں یہ بتایا کس نے اس کے بارے میں تمہیں خبر دی مت تارخ کہ تاریخ کیا ہے یعنی یہ بھی اصل میں اللہ رب العزت ایک سوال انداز میں کہہ کہ تمہیں کیا معلوم تمہیں کون خبر اللہ رب العزت کے علاوہ دے سکتا ہے کہ جو اس تاریخ کو خود پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ اس کے بارے میں خبر تو کوئی اور نہیں دے سکتا جس بجائے اس کے کہ کوئی اور خبر دیں یہ صرف ایک خالق ہی ہے جس نے اس تارے کو پیدا کیا وہی تمہیں اس کے بارے میں اس کی تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے وہی اس کی اصل حیبت اور حیت کو جاننے والا ہے اسی طرح یہ تاریخ جو لفظ آیا ہے کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سیارہ زحل جو ہے وہ بھی اس سے مراد ہے کیونکہ یہ رات کو ایک بہت روشن ستارے کی مانندی آسمان پر چمکتا ہے بڑا روشن نظر آتا ہے عام ستاروں سے اس کو واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہے تو اس لیے بھی اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے تو وما ماں ادراکا اور تمہیں کس نے بتایا تمہیں کیسے پتا چلا یا تمہیں کیا معلوم مت تارکھ کہ تارک کیا ہے ما یعنی کیا اتارکھ تارک وہی جو پہلے نام آیا ہے کہ تارکھ کیا ہے تمہیں کیا معلوم اور آگے خود اللہ رب الزب بتا رہے ہیں کہ وہ تاریخ کیا ہے ان نجمو وہ ایک خاص ستارہ ہے یہاں پہ علی لام کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے یعنی نجمو نہیں صرف کہا ان نجمو کا ہے ال اور نجم یعنی یہ خاص ستارہ ہے ثاقب جو ثاقب ہے ثاقب مطلب روشن ثاقب عربی میں ساقابا سے ہے جس کا مطلب سوراخ کرنا آسمان کے اندر اگر ہم اس کو اس طرح لے لیں کہ آسمان ایک کالی چادر ہے جس کے اندر اگر باریک باریک سوراخ کر دیے جائیں تو رات کو دیکھیے آسمان کالا ہے اس کے اندر سے جب ستارے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سوراخوں میں صرف چھوٹی چھوٹی روشنی نکل رہی ہے تو یہ آسمان کی اس اندھیرے کو پھاڑ کر سراخوں کے ذریعے نکلنے والی یہ جو روشنی ہے جو آسمان کی اس اندھیرے کو پھاڑ دیتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور اس میں باریک باریک چھوٹے چھوٹے ستاروں کی مانند ہمیں یہ نظر آتے ہیں تو اس لیے یہاں پر انجمس ساقب یہاں پہ اسے کہا گیا ہے کہ یہ اس طرح باریک روشنی پیدا کرنے والا جو اندھیرے میں سے روشنی پیدا کرتا ہے اس طرح ایک روشن جو ہے ستارہ ہے یہ خاص ستارہ ہے جس کا نام تاریخ ہے اور یہ رات کو روشن کرنے والوں میں سے رات میں روشن ہونے والے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے اور اسی طرح ثاقب کا دوسرا دوسری جگہ پر بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے جہاں پر ہے شہاب ان ثاقب کہ یہ لپک یعنی ایک شولے والا جو ہے ثاقب شولے والا ایک روشن ستارہ اور جس کا وہاں پر مطلب مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ شیطان جو ہیں جو اللہ رب العزت فرشتوں کو خبریں جب پہنچاتے ہیں تو یہ شیطان جو ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی اس خبر میں سے جو اللہ چاہتا ہے اس کو یہ وہاں سے وہ لیک کی ہوئی خبر کو لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے پیچھے رجم کرنے کے لیے یہ شہاد ثاقب کو بیچتے ہیں اور یہ شیطان کو مارنے اور ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں تو ان ستاروں کا مقصد بھی ہے اور یہاں پر اس سے مراد یعنی آسمان کی خوبصورتی آسمان کے اندھیرے میں ایک روشنی کا ذریعہ جو ہے اور اسی طرح ستاروں کے بہت سے اور بھی مقاصد اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ یہ راستوں کو یعنی یہاں پر اس لیے دیکھیے تاریخ کا لفظ بھی ہے جس کا راستوں کے ساتھ اور سفر کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ عرب جو ہیں اور آج بھی بہت سے جگہوں پر اور عموم خصوصی طور پہ سمندروں میں جب لوگ سفر کرتے ہیں یا صحراؤں میں سفر کرتے ہیں تو یہ ستاروں سے اپنی ڈائریکشنز اور اپنی سمتوں کا وہ تعین جو ہے ان ستاروں کے ذریعے وہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ تارک جو ہے ایک ستارہ ہے جس کے اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں جب بھی اللہ رب العزت قسمیں کھاتے ہیں تو اس قسم کا کوئی نہ کوئی جواب بھی ہوتا ہے اور وہ جواب اللہ رب العزت آگے بیان فرمائیں گے اور دوسرا یہ اس میں ایک اور اہم بات کہ اللہ رب العزت تو جس کی چاہیں قسم کھائیں لیکن انسان کے لیے ایک ایمان والے مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائے اللہ رب العزت چاہے اپنی کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے لیکن انسان کے لیے سوائے اللہ کی قسم کے کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے تو آگے اللہ رب الجر شاہ فرماتے ہیں آئت نمبر چار میں ان کل نفس لما علی حافظ ان نہیں کل نفس تمام نفس یعنی نہیں ہے سارے کے ساری جان جتنے بھی لوگ ہیں نہیں ہے ان میں سے یعنی کے سارے کے سارے لمبا یہاں پر لمبا بمانا اللہ ہے سوائے یا یعنی نہیں ہے سارے کے سارے انسان لمحہ یعنی اللہ سوائے اس کے کہ علیہ کہ ان کے اوپر ہے اللہ ہم بولتے ہیں اللہ کسی چیز کے اوپر ہا اس کے اوپر یہ نفس کیونکہ مونس عربی کے اندر نفس مونس ہے الحا اس پر نفس پر ہے ہافز ان یعنی حافظ ایک حفاظت کرنے والا ایک نگران یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں ہے سارے کے سارے انسان مگر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے تو یہاں پر یہ جو لفظ حافظ آیا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف مقامات اللہ اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی دیکھیے تفسیر جو ہے سب سے پہلی تفسیر قرآن کریم اپنی ایک آیت کو دوسری آیت میں واضح کرتا ہے بیان کرتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن کریم کی آیات سے لی جا سکتی ہے اور اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اس کے آیات کی تشریح جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے بڑھتے لغت اور اس طرح کی چیزیں لیکن سب سے پہلی تفسیر اللہ رب العزت خود اپنے قرآن میں کرتا ہے کہ حافظ اصل میں کیا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے لاہو مق کی بات من بینی یادئی و من خلفی من امر اللہ کہ اللہ رب العزت نے آ, انسان جتنے بھی ہیں ان کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کے لیے مواقبات یعنی ان کی حفاظت کرنے والے ان کا تعقب کرنے والے کہ جو ہر وقت انسانوں کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کی اس پر حفاظت بھی فرماتے ہیں جس کے لیے آ, آ, ہم نے پچھلے ہفتے میں جیسے ایک اذکار کا بھی سلسلہ شروع کیا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اذکار جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائے ہیں اللہ کے پیارے رسول کے ذریعے جو ہم تک پہنچے ہیں ان کے اندر بھی ہم جو چیز اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے اور اللہ رب العزت ان شیاتی سے اور دوسری جو چیزیں ہیں جو شر ہے ان سے ہمیں بچا کر رکھے تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس شر سے بچانے کا پورے کا پورا انتظام کر رکھا ہے جس کا یہاں پر اس آیت میں ذکر ہے کہ کوئی بھی جان کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے حافظ مقرر نہ کیا ہو اسی طرح دوسری قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت چھات فرماتے ہیں واقم اللہ حافظ کہ بے شک تمہارے اوپر جو ہے وہ دو حفاظت کرنے والے وہ موجود رہتے یعنی جن کو کاتبین کہتے ہیں کہ دو فرشتے ہیں جن جو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ مقرر فرمائے ہیں انسان کچھ بھی عمل کرتا ہے اس کی عمل کی حفاظت وہ فوراً کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرے اور قیامت والے دن وہ دعویٰ کر سکے کہ یا اللہ میں نے وہ عمل کیا تھا وہ کدھر ہے وہ مل نہیں رہا ہر چیز اللہ رب العزت نے محفوظ کر لی ہے ایک ایک عمل کو اللہ رب العزت نے لکھ لیا ہے بلکہ اس دن تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اس نے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے بلکہ ہر چیز کو اس نے اپنے ہاتھے میں لے لیا ہے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے تو اس آیت میں حافظ سے ایک مراد مفسرین نے تو یہی لی ہے اللہ رب العزت نے جو مختلف مختلف فرشتے جو ہیں وہ انسان کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیے ہیں اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ کوئی حافظ یا حفاظت کرنے والا نہیں ہے اور یہ حفاظت دو طرح سے ہمارے سامنے آئی ان آیات کی روشنی میں ایک تو حفاظت اس حوالے سے ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں شر کے ساتھ شر سے اور دوسری بری چیزوں سے ہمیں محفوظ کرتے ہیں جیسے حدیشوں میں بھی اس طرح سے ہے کہ جو شخص گھر سے یہ پڑھ کر نکلتا ہے بس اللہ ہی توقل اللہ اللہ بلا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں اسی طرح جو شخص رات کے اذکار پڑھ کے سوتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے جو اس کے ساتھ رات کو بتاتا ہے تو اس طرح اللہ رب العزت ایک ایک چیز میں ہمارے ساتھ ایک حافظ کو مقرر فرما دیتے ہیں اور دوسری طرح دوسری طرف اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں جن کا کرامن کاتبین کے ساتھ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مفسرین نے یہاں پر حفاظت سے مراد جو ہے وہ حافظ سے مراد اللہ رب العزت خود کو بھی لیا ہے کہ اللہ رب العزت خود حفاظت فرمانے والے ہیں یعنی ایک طرف جبریل اور دوسرے جو فرشتے ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں اور دوسری طرف حافظ سے مراد کچھ مفسرین نے یہاں پر لیا ہے کہ یہ خود اللہ رب العزت حفاظت کرنے والا ہے جیسے آیت الکرچ میں بھی ہے کہ ولا یا اودہ ولی العظیم کہ یہ آسمان و زمین کے اندر اور آسمان و زمین جو اتنی اتنی بڑی مخلوقات ہیں ان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے اللہ رب العزت اتنی بڑے کائنات کی حفاظت فرماتا ہے خود یہاں پر خود اللہ رب العزت کو حافظ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے وہ علی العظیم اور وہ بہت بلند ہے اور وہ بڑا عظمت والا ہے تو اس حوالے سے حافظ کا ترجمہ لیا جائے گا اور آگے یہ جو پہلی چار آیتیں آئی ہیں اور جن میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور تاریخ کے بارے میں فرمایا اور پھر انسان کے خود نفس کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا نفس جو ہے ایک تو اتنی بڑی کائنات اور دوسرا اس کے بعد ایک چھوٹی سی چھوٹا سا انسان ہے اس کے سامنے اور اس کا نفس اور اللہ رب العزت ہر ایک نفس کی ہر ایک جان کی حفاظت کر رہا ہے اس کا مراقبہ اور اس کے سارے کے ساری چیزیں جو ہے اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے آگے اللہ رب العزت کرتے ہیں فرماتے ہیں اور یہ ہے جواب قسم یعنی قسم خان کیوں کھائی گئی کوئی بھی جب قسم کھائی جاتی ہے وہ کسی مقصد پر کھائی جاتی ہے تو جواب قسم کچھ مفسرین کے نزدیک یہ جواب قسم ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فل یم زور انسان ماخلک لہذا اب یعنی سارا کچھ بات ہو گئی تو فا یہاں پر لے کے آئے گئے لہذا فا سو لہذا یم دیکھنا چاہیے الانسان اور انسان کو مما مم یہ مما مم جو ہے دو میم یہاں پر لکھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں یہ من اور ما کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے من ما یعنی کس چیز سے من یعنی سے یا فروم جیسے کہتے ہیں ما یعنی کیا چیز مم کس چیز سے خو لکھا اس کو پیدا کیا گیا ہے یہاں پر یہ دیکھیے ایک قرآن میں آپ نے لفظ دیکھا ہوگا خالہ کا کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا یہاں پر یہ پیش کے ساتھ شروع ہے خلی کا تو یہ پیسی وائز ہے یہ مجہول ہے یعنی پیدا کیا گیا یعنی اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کیا گیا یعنی کس چیز سے یہ پیدا ہوا ہے اب اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں فل جنزر انسان خلک انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور یہاں پر اس آیت کو لانے کا مقصد کیا ہے کیا معنی ہے اس کا وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے وہ بہت بڑا اکڑنے میں اور اکڑ میں آ جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے دیکھی ایک صورت کو شروع آسمان سے کیا ایک بہت بڑی تخلیق اور مخلوق سے شروع کیا پھر ستاروں کی بات کی اور اگر آپ ستاروں آج سائنس کو دیکھیے تو سائنس نے یہ بتاتی ہے کہ سورت جو ہے ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اور انسان اگر زمین کے اوپر کھڑا ہو اور زمین کو تھوڑا دور سے فوکس کیا جائے تو آپ زمین پر انسان کو کیا پہاڑوں اور, اور پورے کے پورے ملکوں کو نہیں دیکھ سکتے وہ آؤٹ آف یعنی سائٹ ہو جاتے ہیں اور زمین کے سامنے سورج کتنی بڑی مخلوق ہے تیرہ لاکھ گنا بڑی ہے اور اسی طرح بہت بڑے بڑے ستارے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور ان میں سے ایک ستارہ جس کو سائنسدان کہتے ہیں وی وائی کینس میں جورس وہ اربوں گنا بڑا ہے ہمارے سورج سے یعنی اس کے مقابلے میں اگر سورج کو لایا جائے تو ریت کے ذرے کے برابر ایک سورج ہو اس کے مقابلے میں تو اللہ رب العزت کا جو اتنا بڑا آسمان اور اس آسمان کے اندر اتنا بڑا ایک ستارہ جو رات کو اگر ہم آسمان پہ دیکھیں تو نظر بھی نہیں آتا یعنی اتنے اتنے بڑے ستارے اور ہمیں ایک نقطے کے مانے وہ نظر آتے ہیں ایک اس طرح کے جیسے سوراخ کیا کپڑے کے اندر ایک سوراخ ہے اور سوراخ سے روشنی باہر نکل رہی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے وہ نظر آتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اتنا بڑا بڑا مخلوقات اللہ کی پھل جن دوریل انسان امہ خلک تو, تو اپنے آپ کو تو پہلے دیکھ کے تم بنا کس چیز سے یعنی اللہ رب العزت بطور توجہ انسان کو دلانے کے لیے انسان کی کے لیے کہ آپ, تم اپنے آپ کو تو پہلے دیکھو کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو اور آگے پھر اللہ رب الزت اس کی وزاحت کرتا ہے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو خولی کا پیدا کیے گئے ہو یا وہ پیدا کیا گیا ہے ان سے ما ان پانی دافق دافق ہے اچھل کر بہنے والا پانی یعنی منی کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ایک اچھل کر بہنے والے پانی سے پیدا کیا یعنی ایک پانی سے پیدا ہونے والی تم چیز ہو اور ایک ایسا کترا کے جو کپڑوں پر لگتا ہے تو اس کو صاف کرتے ہیں ہم اور صاف کر کے پھر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایسی ایک چیز کے ساتھ تم پیدا کیے گئے ہو اور اور تمہارے جو دعوے اور تمہارا تکبر اور تمہاری انا وہ اس طرح کی وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہے نہ تم یہ کر سکتے ہو کہ تم پہاڑوں کو نیچا کر دو اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور اتنے اتنے بڑے آسمان اور اللہ رب العزت کے ستارے اللہ رب العزن کی مثال دے کر اللہ رب العزت انسان کو اس چیز پر متفکر کرتا ہے کہ انسان اس پر غور کرے کہ تم پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے یعنی تمہاری اپنی پیدائش ایک حقیر مادے سے اور پانی سے ہوئی ہے اور وہ شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے فل جو ریل انسان مما خلک خلی کا مما ان دا وہ نکلتا ہے یعنی یہ جو پانی ہے یخ رجو مم مِن من سے بینی درمیان اسلبی و ترائب اسل کہتے ہیں پشت کو یا یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو پشت کہتے ہیں اور اسی طرح سلب جو ہے یہ بڑی کسی مضبوط چیز کو بھی کہا جاتا ہے بہت جو طاقتور چیز اور بڑی مضبوط ہو تو انسان کے جسم میں واقعی ایک بڑی مضبوط چیز جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اور کرے باقی شاید ہڈیاں بہت ایک ہی ایک پیس ہیں جیسے ٹانگ کی اگر ہڈی لی جائے ایک بڑی ہڈی ہے اور بڑی مضبوط اور ایک سنگل پیس میں ہے لیکن اصل میں وہ دو ٹانگیں مل کر جتنا بوجھ اٹھاتی ہیں یہ ایک ریڑھ کی ہڈی جو چھوٹے چھوٹے پیسز سے مل کے اللہ رب العزت نے بنائی اتنی مضبوط ہے کہ سارے کا سارا وزن جو انسان اپنے اوپر اٹھاتا ہے وہ سارا اسی ہڈی کی بیس پر ہے اور اگر اس ہڈی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں آج کہ لوگوں کو جی یہاں پر وہ L5 اور L3 اور یہ ہڈیوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور انسان سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا انسان رکو میں نہیں جا سکتا انسان سجدہ نہیں کر سکتا یعنی اس ہڈی کے اوپر انسان نے پورے جسم کو جو ہے کھڑا کر رکھا ہے وہ یعنی یہاں پہ اصل بھی اس سے مراد ریڈ کی ہڈی و اور ترائب سے مراد بہت سے اس کے معنی ہیں اور اس کا مطلب اصل میں ہے یعنی ابری ہوئی جگہ یعنی ترائب ابری ہوئی جگہ سینہ یعنی جیسے چھاتی اور اسی طرح یہ دو کندھے اور چھاتی کے درمیان کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے اسی طرح یہ نیچے کی جو چار پسلی ہیں ان کو بھی ترائب کہا جاتا ہے اور اسی طرح سینے اور جو پشت ہے اس کے درمیان کی جگہ اس کے لیے بھی ترائب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہت سی کوئی سات آٹھ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جو ترائب کے معنی ہیں یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کہاں سے پی... یہ کہاں سے مادہ نکلتا ہے ممبینی یہ درمیان میں سے نکلتا ہے دونوں کے اسلبی کے جو پشت ہے یا یعنی ریڈ کی ہڈی ہے اور اس کے بعد و ترائب اور سینے سے کے درمیان سے نکلتے مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے آ, کچھ نے جس کے بارے میں زیادہ رائے آ, وہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سلب ہے یہ مرد کے مرد کا مادہ سلب سے نکلتا ہے یعنی اس کی ریڑھ کی ہڈی سے اور عورتوں کا جو مادہ ہے وہ ترائب سے نکلتا ہے ان کے سینے سے نکلتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتے ہیں باقی کچھ نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ اصل میں صرف دونوں ہی چیزیں مرد کی ہیں مرد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ ماں ان دافق یہ صرف مرد کا ہے لیکن اگر ہم مزید تحقیق کریں تو عورتوں کے اندر بھی ماں ان دافق ہے یعنی وہ ان کا ماں ان کے اللہ رب العزت نے اندر ہی رکھا ہے اور مرد کا جو ماں ہے وہ باہر اچھال کی طرح باہر ہمیں جو نظر آتا ہے لیکن یعنی اس سے جو بھی مراد ہو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں لیکن مختلف مبصرین نے اس کے معنی بیان کیے ہے کچھ کا خیال ہے کہ جو صلب ہے وہ مرد کے لیے ہے اور ترائب یہ عورتوں کا مادہ وہاں سے آتا ہے اور مم بینی یہاں پہ جو کہا ہے کہ ان دونوں کے ملاب سے ان دونوں کے درمیان ان دونوں کو لے کر یہ جو چیز ہے اس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں ان دونوں کے ملاب اور ان دونوں کے اکٹھا ہونے سے پیدا کیا جاتا ہے ان بے شک وہ آج ہی لادر یعنی جس رب العزت نے انسان کو اس طرح کے ایک پانی سے پیدا کر دیا ہے اور وہ پانی کی بتایا ہے کہ پانی کے سورسز کیا ہیں کہاں سے یہ پانی آتا ہے اور جو رب اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے یعنی کہ جس میں ایک صرف پانی انوالو ہے اگر آج انسان کو کہا جائے کہ یہاں پہ ایک کار کھڑی کر کے دکھائیں تو اس کے لیے وہ لوہا لے کے آئے گا کہیں سے ربڑ لے کے آئے گا ٹائر بنائے گا اور انجن اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے اور پھر جا کے وہ کار اور اتنا ہی مٹیریل چاہیے جتنا کار کا آخر میں وزن ہوگا پھر وہ جا کے کار بنے گی اللہ رب العزت ایک قطرے سے انسان کو پیدا کرتے ہیں بعد میں اسی بچے کا ہم وزن کرواتے ہیں جی بچہ پیدا ہوا اتنے پاؤنڈ کا ہوا ہے اور بعد میں وہی بڑھتا بڑھتا اور اسی نبے کلو اور جن کے ویٹ زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو کلو کے انسان ہیں تو مطلب اللہ رب العزت دیکھیے کہ ایک قطرے سے انسان کو پیدا کرتے ہیں اور کس طرح سے پیدا کرتے ہیں اس کی تخلیق کا جو معیار جو ہے اور وہ کتنا زبردست خالق ہے اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے ان نہ بے شک وہ یعنی اللہ رب العزت علی راجی ہی اس کے لوٹانے پر راجا کہتے ہیں لوٹانا اس کے لوٹانے پر قادر ضرور قادر ہے یہاں پر قادر کے ساتھ لام جو شروع ہے یہ لام تاکید ہے کہ ضرور بر ضرور اللہ رب العزت اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس کو لوٹا بھی دے یہاں پر بھی مفسرین نے اس کے دو مختلف معنی کیے ہیں ایک معنی تو مفسرین یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ انسان کو دوبارہ اللہ رب العزت جو قیامت میں لوٹائیں گے یعنی انسان پیدا ہوا تو کیونکہ لوگوں کا قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت اس کا اشاد فرمایا ہے کہ پہلی قومیں اور آج بھی لوگ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا انسان جب ریت یہ مٹی ہو جائے گا اور ذرہ ذرہ ہو جائے گا تو کیا یہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ سارے دلائل دینے کے بعد اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بے شک وہ یہ اس چیز پر یقیناً قادر ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر لے جو پہلی دفعہ ایک پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے ایک قطرے کے ساتھ انسان کو تو کیا وہ دوبارہ جب وہ ایک دفعہ بن چکا ہے دوبارہ تو کیا وہ دوبارہ اس کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے تو اللہ رب العزت یہ سوال انسان کے سامنے اٹھاتا ہے اور جس کا جواب یقینا ہاں ہے کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے یہ دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر ضرور بر ضرور قادر ہے اور اس رائے کو امام جریر تبری نے اور امام شوکانی نے اس کو لیا ہے اور زیادہ صحیح کہا ہے جبکہ دوسری رائے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اس قطرے کی با... کیونکہ اس سے پہلی آیت میں قطرے کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مائ ان دافق سے پیدا کیا تو یہاں پر کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس مائ ان دافق کے لوٹانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ رب العزت اس مائ دافق کو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کو واپس لوٹانے والا ہے جبکہ اس کے بارے میں یعنی اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے اعتماد نہیں کیا گیا دوسری جو پہلی رائے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہی اس میں افضل اور بہتر ہے اور جیسے میں نے بتایا امام جریر تبری نے اور شکانی نے اسی کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے آگے چلتے ہیں یوم یعنی اس دن تبلا اسرا یوم یوما تب یعنی یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جس کے بارے میں اللہ رب الدر شاہ فرما رہے ہیں آگے کہ جس پر وہ لوٹانے پر قادر ہے وہ کیا یوم تبلا جس دن بلا کا مطلب جو ہے بلا کا ایک مطلب ہوتا ہے یعنی کھڑے کھڑے کھوٹے کو الگ کرنا یعنی آزما کر کسی چیز میں سے کھڑے کھوٹے کو لہدا کر دینا دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ رب العزت ظاہر کر دے گا یعنی جب کھڑا کھوٹا واضح ہو گیا تو ظاہر چیزیں سامنے آ جائیں گی اللہ رب العزت یوم متبلا جب اللہ رب العزت سامنے لے آئے گا سب کچھ واضح فرما دے گا اور کھڑے کھوٹے کو کی پہچان ہو جائے گی اس دن اسرائر اور یہاں پر کیا ہے اسرائر جو سر یا سارا راتون کی جمع یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں جو سینوں کے بید ہیں جو انسانوں نے امال کیے ہیں جو آج انسان خود بھی کر کے بھول گیا انسان کو بہت سے لوگ ہیں جو ایک بات کرتے ہیں اور بعد میں اس کو بھول جاتے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شیخ صاحب نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور دوسرے ایک سوابی تھے وہ ایک سفر پر گئے اور سفر کے دوران جو ہے ان کو غسل کی حاجت ہوئی ایک نے تو تیمم کر لیا اور دوسرے نے تیمم نہیں کیا اور اس کے بعد یعنی اس طرح پورا واقعہ وہ سنانے کے بعد تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو اس واقعے کو اس طرح بھول گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے دوسرے صحابی بیان کیا کرتے تھے اور حضرت عمر کہتے تھے مجھے بالکل یہ واقعہ بالکل یاد نہیں ہے کہ کیا کبھی ایسا واقعہ میری زندگی میں ہوا بھی تھا کہ نہیں اور وہ ان صحابی کو کہا کرتے تھے کہ تم اس کو صرف اپنی صنعت سے بیان کیا کرو میرے سے نہ بیان کیا کرو ہاں تم بیان کرو کہ بھی عمر میرے ساتھ تھا لیکن عمر کبھی بھی نہیں بیان کرے گا کہ میں کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا مجھے بالکل نہیں پتا اس چیز کا تو انسان اپنی چیزوں کو بھول جاتا ہے اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک تو چھپی ہوئی چیزیں اور ان کو اللہ رب العزت کے والے دن بالکل واضح کر کے ظاہر کر دے گا انسان کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی اور اسی والے سے ایک حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر غدار کی رانوں کے درمیان اس کہ غدر کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا یعنی اس نے جو غداری کی تھی قیامت والے دن اس کی اس غداری کا جھنڈا جو ہے اس کا سمبل جو ہے وہ قیامت والے دن اس غدار کی رانوں کے درمیان میں گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلان بن فلاں کی غداری ہے یعنی اس دن انسان کچھ بھی چھپا نہیں سکے گا اس کی غداری جو اس نے اگر کوئی کی تھی تو وہ بھی اس دن ایک جھنڈے کی شکل میں واضح طور پر سامنے ہوگی اس حدیث کو سعید بخاربی مسلم نے روایت کیا ہے تو اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کس طرح ہر طرح کے سر ہر طرح کے راز جو ہیں ان اسرار کے اوپر سے پردے اٹھا لے گا سب کچھ واضح ہو جائے گا فما لہو من من کو وتیم ولا ناصر یہاں <تصفيق> پر ایک بلکہ اور نقطہ میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کا ہونا اور قیامت کی پھر اتنی تفصیل اللہ رب العزت اس قرآن میں بیان فرماتے ہیں جیسے یہاں پہ بیان کیا کہ نہ صرف قیامت ہوگی بلکہ اس دن رازوں کے اوپر سے پردے اٹھ جائیں گے اس دن کیا کچھ ہوگا بہت سی تفصیل اور بہت سے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جبکہ اس پر کچھ مفسرین نے اس طرح بھی رائے دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ جوڑا ہے جیسے ایک موت ہے اور موت کے بعد ایک زندگی ہے اور پھر اس کے بعد ایک موت ہے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی ہے یعنی دونوں موت اور زندگیاں جوڑے کی شکل میں دو زندگیاں ہیں انسان کی زندگی میں اور دو ہی موتیں ہیں کوئی ایک اور کوئی تین اس طرح کی چیز نہیں ہے ایک جوڑے کی شکل میں اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دنیا پیدا کی ہے تو اس کا جوڑا جو ہے آخرت ہے تو یہ دنیا خود اس چیز کی ایک دلیل ہے کہ ہر چیز کا جب جوڑا موجود ہے تو دنیا کا بھی جوڑا موجود ہونا چاہیے تو دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو کام کرے اور جو جو انسان ایسے کام کرتا ہے جن کا دنیا میں بدلہ دینا ہی ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ جس کا عمل یعنی کہ ایک انسان ہے اس نے ایک ہزار لوگوں کو سو لوگوں کو قتل کیا ہے آپ اس کو پھانسی چڑھائیں گے تو ایک پھانسی چڑھے گا وہ ایک موت آئی اس نے سو لوگوں کو مارا تھا تو ان سو لوگوں کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے تو اس کا بدلا صرف اس کے لیے ایک ایسی جگہ ہی ہے جو ہمیشگی کی ہے جہاں پر بدلا بھی ہمیشگی کا ہوگا کہ جیسے کہ احمد نے نے فرمایا کہ جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو وہاں پر موت ختم ہو چکی ہوگی اور وہ موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی یہ آگے چلتے ہیں فما لہو من کوتم والا نہ فما پس نہیں لہو اس کے لیے من قوتن کوئی بھی قوت کس کے لیے یہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جب قیامت والے دن حاضر ہو جائے گا اس کے سارے اسرار کھول دیے جائیں گے اس نے جو بھی اعمال اور بد اعمالیاں یہاں خصوصاً یہاں پر جو مراد ہے وہ کی ہوں گی جب واضح ہو جائیں گی فما پس نہیں لہو اس کے لیے من قوتن یعنی من قوتن قوت میں سے اور قوتن یہاں پر اللہ رب العزت نے نقیرہ لے کے آئے ہیں مار ہے ال ہے قوتن اور جب نقیرہ کوئی چیز آتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز مراد ہوتی ہے یعنی کسی قسم کی بھی قوت اور پھر اس میں سے بھی اللہ رب العزت نے آگے کیا کہا مین قوتن یعنی جتنی بھی یہ قوتیں جمع کر لے کوئی بھی چیزیں یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ذرائع اور قوتیں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور وہ یہاں پر دعوے کرتا تھا یہ ساری کی ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ بھی یہ لے کے آ جاتا ہے فمال ہن قوتن کسی قسم قوت میں سے اس کے پاس اس دن قوت نہیں ہوگی یعنی ایک ساری کی ساری قوت کو لے کے آنا تو بڑی دور کی بات ہے ان ساری قوتوں میں سے کوئی یہ کہے کہ من قوت, قوت میں سے کوئی تھوڑی چیز بھی اس کے پاس ہے تو اس, دن یہ بھی اس کے پاس نہیں ہوگی اس کو وہاں سے اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ولا ناصر یعنی نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی آگے اللہ رب ال کہتے ہیں ولا اور نہ ہی ناصر. نہ ہی اس کا کوئی مددگار بھی ہوگا کہ ہاں اپنی قوت تو ختم ہو گئی ہے فلاں شخص یہ دعویٰ کرے کہ قیامت والے دن میں وہاں پر کھڑا ہوں گا پورے سلاد کے پاس یہاں پر بہت سے دعوے کتابوں میں ملتے ہیں کہ جی فلاں بندہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں گا آؤں گا پکڑ پکڑ کے گزارتا جاؤں گا اور یہاں پر بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں لوگوں نے کہ آئیں اور اس میں سے گزرے اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری چیزوں کا اللہ ربلیز یہاں پہ رد فرما رہے ہیں فمال قوتن ان کے نہ اپنے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت ہوگی والا نہ اور نہ ہی ان کا کوئی اور مددگار اس دن وہاں پر ہوگا رج آگے اللہ رب العزت دوبارہ قسم کھاتے ہیں اور کسم ہے آسمان کی دوبارہ سے آسمان کی اللہ رب الز نے قسم کھائی ذات رجٹ جو ذاتی والا ہے رجٹ لوٹانے کے لوٹانے والا اور یہاں پر راج سے مراد جیسے اصل اصطلاحی اصل مفہوم تو گرامر کے حساب سے دیکھیں تو راجی کا مطلب ہے لوٹانے والا واپس کرنے والا یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ ہے یعنی بارش کو برسانے والا بارش کو بار بار کر، کرنے والا اور یہاں پر آسمان کو بارش بار بار کرنے والا بیان کیا گیا ہے اور اس میں ایک اور چیز ذاتی یہاں پر لفظ آیا پچھلی دفعہ بھی ہم نے سورہ میں پڑھا تھا ذاتی ذات البروج تو یہاں پر ذاتی تو اصل میں جو لفظ ہے عربی میں ایک ہے زو ذو ہے مذکر کے لیے اور ذاتی مونس کے لیے کیونکہ یہ آسمان کو مونس عربی میں دیکھا جاتا ہے تو اس لحاظ سے آسمان کے لیے ذاتی کا لفظ ہے زو نہیں ہے تو جیسے زو قوتن یعنی جب اللہ رب العزت کے لیے بات آتی ہے تو زو قوتن قوتوں والا تو وہاں پر زو کا لفظ ہے ذا اور زو کا لفظ آتا ہے یہاں پر مونس کی بات ہے تو ذاتی کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ذات رج اب اس کا جو معنی ہے یہاں پر بار بار, بار بارش کو برسانے والا اس کا معنی یہاں پر یہ کیوں ہے تو اس میں مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ کیونکہ رج لوٹانا کیا ہے بارش میں بارش تو نیچے آتی ہے لوٹنا کیسے تو اس میں اللہ رب العزت نے اصل میں وہ جو سائنسی کچھ حقائق بیان کیے ہیں اس آیت کے اندر آج سائنس کا زمانہ ہے لوگ قرآن کو بھی سائنس کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے جو مستشرقین ہیں وہ اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں تو ان کا جواب جو سائنس کی روشنی میں دیا جا سکتا ہے ان میں سے یہاں پر ایک جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پورے کا پورا آبی جو سرکل ہے آبی سائیکل جو ہے اور آبی جو چکر ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ جب آسمان سے پانی زمین پر آتا ہے تو وہ پانی زمین کے اندر جب جذب ہو جاتا ہے کچھ پانی ہم اور پہاڑوں پر گرتا ہے اور ندی نالوں کے ذریعے سمندر میں جاتا ہے اور یہی دھوپ اس پانی کو دوبارہ بخارات کی شکل میں دوبارہ اوپر اٹھا, اٹھا کر واپس لے جاتی ہے اور بادلوں کی شکل میں دوبارہ یہ پھر بادلوں سے گرتا ہے پانی اور پھر اس طرح سے یہ چکر ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے یہ بادل ہیں پانی کو نیچے بیچتے ہیں اور گرمی سے یہ پانی پھر واپس بھاپ کے ساتھ اوپر جاتا ہے اور یہ ہمیشگی کا ایک چکر آبی چکر چلتا ہے جس کے بارے میں اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں وہ سمائی ذاتر رج آسمان ہے جو بار, بار بار بارش کو برسانے والا ہے اور بار بار پانی اس کی طرف لوٹتا ہے اور اس سے مراد کچھ جو جدید مفسرین ہیں جیسے ہارون یاہیا ہیں انہوں نے اس طرح کا معنی بھی اس کا کیا ہے جو جدید میننگ میں وہ یہ ہے کہ رج سے مراد ہے کہ ہم آج ہمیں جو تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ آسمان کے اندر کچھ لیئرز ہیں جیسے اوزون کی لیئر ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اوزون کی تح کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس میں گریوٹی کی ایک لیئر رکھی ہے کہ انسان کی زمین کے ارد گرد گریوٹی کی ایک لیئر ہے تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں لوٹاتی ہیں یعنی انسان, انسان کچھ بھی چیز اوپر پھینکے کیا ہوگا وہ چیز لوٹ کر واپس آ جائے گی اور اسی طرح آسمان باہر سورج سے بہت سی زبردست قسم کی ریڈیشن ریڈی ریڈیو ایکٹیو ویوز آتی ہیں اور وہ جو ویو آتی ہیں آسمان تک جب پہنچتی ہیں تو یہ اوزون کی لیئر ان کو واپس منعقد کر دیتی ہے ان کو واپس لوٹا دیتی ہے اور اس طرح سے بہت سی لیئر یعنی ویو جو اندر کی ہیں جن کو آج سیٹلائٹ کے ذریعے یعنی آج جو ریڈیو سگنلز ہمارے آتے ہیں اور اس طرح جو ٹی وی کے سگنل آتے ہیں وہ اسی رج کی یعنی اللہ رب ال جو خصوصیت آسمان میں رکھی اس کے ذریعے کہ وہ جو ویوز یہاں پھی جاتی ہیں اوپر وہ سیٹلائٹ پر جاتی ہے اور دوبارہ واپس زمین پر دوسرے ملکوں میں وہی ویوز پہنچ جاتی ہے تو اس طرح سے آسمان کے اندر خصوصیت رکھی ہے کہ جو رج والا ہے جو واپس بار بار لوٹانے والا ہے اور یہاں پر مفسرین جو مین معنی اس کا کیا ہے وہ ہے بارش کو بار بار لوٹانا اور یہ اس لیے زیادہ افضل ہے کیونکہ آگے کی آیت جو ہے وہ اس کے حوالے سے تو اگلی آیت ہے ول اور دی اور قسم ہے زمین کی رات کہ جو پھاڑنے والی ہے آسمان کی قسم کے جو بارش کو بار بار برسانے والا ہے اور زمین کی قسم جو پھاڑنے والی ہے اس بارش بارش کا سمرہ کیا ہوتا ہے جب زمین کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ جو مردہ دانہ ہے اب یہاں پر یہ بات اصل میں سمجھنے والی ہے کہ جو زمین ہے زمین خود بھی مردہ ہے اس کے اندر جو دانا ہے وہ بھی مردہ آپ کسی بھی سائنٹسٹ کو دے دیں اسے بتائیں کہ اس کے دانے کے اوپر تحقیق کرو جتنے مرضی سال وہ اس کا تحقیق کرتا رہے وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ دانہ زندہ ہے وہ دانہ ہے اور اس کے اندر کوئی زندگی کا وجود نہیں ہے لیکن جب بارش آتی ہے تو اس بارش کے ذریعے اب پھر دیکھیں پانی کی بات ہے اور ان دو آیتوں کو پہلی آیتوں کے ساتھ اگر میچ کریں تو بڑا زبردست ربط بنتا ہے ان کا کہ پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی بات کی کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے اور پھر اس نے لوٹنا ہے اور یہاں پر بھی آسمان کی بات کی گئی کہ جو بارش بھی برساتا ہے اور یہاں پر بھی لوٹنے کی بات کی رج ذاتر رج کہ وہ بھی لوٹانے والا ہے اور اس طرح آگے بات ہوئی کےرد ذاتد کہ جب زمین کے اندر یہ پانی جاتا ہے تو ایک بنجر زمین اور ایک مردہ دانا ایک مردہ زمین کے اندر سے وہ پھاڑ کر دانا ایک کومپل کی شکل میں ایک درخت اور پودے کی شکل میں باہر نکل آتا ہے تو جس طرح اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ اس بنجر اور مردہ زمین کے اندر جو ہے ہی مردہ اس کے اندر سے زندگی کو اجاگر کر دے تو اللہ رب العزت کیوں اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ قیامت والے دن وہ انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کر دے اور دوبارہ ان کو اٹھا لے بے شک اللہ رب العزت کی ذات اس پر یقیناً قادر ہے ان نہ بے شک وہ لقول فصل ان نہو یہاں ہو سے مراد اب یہ دیکھیے اوپر قسمیں آئی ہیں وسمائی ذات رج والارضی ذات صد یہ دو قسمیں اور اب ان کا جواب قسم یہاں پر آ رہا ہے ان کہ بے شک وہ یعنی وہ سے مراد آگے جس کی بات ہو رہی ہے لقولن البتہ وہ ایک کال ہے ایک کلام ہے ایک بات ہے فصلن ایک فیصلہ کن ایک فیصلہ کر دینے والی یعنی قرآن کریم کی یہاں پر اللہ رب العزت بات فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن کریم جو ہے یہ کیا چیز ہے لکول ان یہ ایک ایسا کلام ہے یہ ایسا ایسی چیز ہے یہ کتاب یہاں پر اللہ رب العزت نے نہیں اس کو کہا جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کریم ایک زندہ کلام ہے یہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے یہ آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہے اور انسان کے جو مسائل ہیں ان کا حل بتاتا ہے اور اللہ رب العزت یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کلام ہے اور یہ قول ہے اور ایسا کال ہے جو فصلن جو فیصلہ کرنے والا ہے یعنی اگر انسان اپنے مختلف باتوں کو جو مختلف مسائل ہیں ان کو قرآن کی طرف لے کر جائے تو بے شک یہ اس میں فیصلہ کرنے والا ہے اسی والے سے اللہ رب العزت نے صورت النساء کے اندر غالباً آیت نمبر 59 ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آمن اتی اللہ و اتی رسول و المری من کم فی تنازع تم فی شعی فور اللہ کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو اللہ کی اتاد کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور المر کی اتاد کرو جو تم میں حکمران ہیں ان کی اتاد کرو جو امر والے ہیں ان کی اتاد کرو فائن تنازع فی شعی اور اگر تمہارے اندر کوئی تنازع کوئی جھگڑا کوئی پرابلم اور مختلف ڈفرنس آف اوپین آ جائے رائے مختلف ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے کیا دوبارہ علماء کے پاس جائیں کیا المر کے پاس جائیں نہیں اللہ رب العظمیہ کا اللہ ہی ور رسول تو اس کو لوٹاؤ یعنی اس تنازع کا فیصلہ کس کے کس سے کرواؤ اللہ اللہ سے کرواؤ یعنی یہاں پر بھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ لقول یہ قرآن کریم جو ہے یہ بات جو ہے یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ فیصلے کرنے والا ہے اس سے فیصلے کروانے چاہیے ہم کو تو یہاں پر یہی بات اللہ ربز نے کی وما ہوا بل اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ بل بی ساتھ الحزلی حزل کا مطلب ہے ہنسی اڑانا یا اس کا مطلب بے مقصد یعنی اصل میں مقصد کے یہ اپوزٹ ہے ایسی چیز جس کا کوئی مقصد نہ ہو یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے وما ہوا اور نہیں ہے وہ بل ساتھ کسی بے مقصد چیز کے یعنی یہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں یہ بے مقصد نہیں ہیں یا یعنی اللہ رب العزت نے اوپر یہ جو آسمان اور تارک تارق کی بات کی آسمان کی بات کی اور نطفے کی بات کی اور ان چیزوں کی بات کی تو کیا یہ بے مقصد باتیں ہیں کیا انسان کی یہ جو دنیا میں زندگی ہے کیا یہ بے مقصد ہے کیا انسان نے دنیا میں انسان اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بے مقصد بھیج دیا ہے بے شک اس ایسا بات ایسی بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس قرآن میں ساری باتیں واضح فرمائی کہ قرآن میں جو کچھ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے یہ سارے کا سارا بامانی ہے بامقصد ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہنسی ہنسی میں اڑا دیا جائے کہ اچھا بڑی زبردست واقعہ تھا یہ بڑا زبردست کہانی تھی بڑی زبردست سٹوری اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے جیسے اس زمانے کے لوگ کہتے تھے اسات ہیرو یہ تو پہلوں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اور آج بھی لوگ بہت سے لوگ ان کو صرف اسٹوریز کی طرح پڑھتے ہیں کہ سوریہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو بڑا مزے کا واقعہ یعنی یہ مزے کی چیز اور ہنسی کی چیز اور بے مقصد چیز نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک با مقصد چیز ہے اس کے اندر سے مقصد نکلتے ہیں اور یہاں پر ایک اور چیز مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ اوپر یہ جو باتیں کی ہیں ان کے بعد یہاں پر قرآن کی ایک دم بھات لانے کا مقصد کیا تھا یعنی اس سے بالکل اوپر اللہ رب الز نے کہا بس سماعی ذات آسمان کی قسم کھائی اور اس میں بارش کی قسم کھائی بارش کی بات کی اور زمین کی بات کی اور ساتھ اس میں زمین سے نکلنے والی اور اس کو پھاڑنے والی چیزوں کی بات کر دی تو یہاں پر اس کے بعد ان نہ ہو لاکا علم فصل وما ہوا میں کریم کی بات ایک دم یہاں پر کیا آگے ربط کیا ہے ان کے اندر تو اس میں مفسرین نے ربط اس کے درمیان میں بیان کیا ہے کہ اصل میں انسان کی مثال اس طرح سے ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تعلیم میں لے کر آیا ہوں یعنی اللہ رب العزت کا جو دین اللہ رب العزت لے کے آئے ہیں اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تعلیم میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال زمین کی طرح ہے اور زمین کی تین قسموں کی طرح ہے یعنی ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ جس پر بارش برستی ہے تو وہ زمین کیا کرتی ہے اس بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب بھی کر لیتی ہے اس کو اوپر تھوڑا سٹور بھی کر لیتی ہے پھر اس جذب شدہ پانی سے وہ زمین میں نباتات اگاتی ہے مختلف پھل پودے اور مختلف چیزیں اگتی ہیں اور مختلف جانور اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی ایک ایسی زمین کی مثال ایک چیز ایسی ہے یعنی اس سے یہ جو تعلیم ہے اس سے کچھ لوگ ایسی زمین کی مانند ہیں کہ جن کے اوپر جب اللہ رب العزت کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ زمین کی مانند ہو جاتے ہیں جو اس میں سے کچھ جذب بھی کرتا ہے یعنی آپ نے یہاں پر قرآن کریم کو سنا تو سن کے ادھر سے سن کے ادھر سے نکالا نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو سنتے ہیں اس پر پھر عمل کرتے ہیں اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں پھر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور نہ صرف وہ خود اس سے فائدہ لیتے ہیں بلکہ پھر اس جیسے زمین کی مثال دی اللہ کے نبی نے کہ اس پھل اور گھاس کو اور وہ جو اوپر اس کے زراعت ہوگی ہے اس کو پھر دوسرے جانور کھاتے ہیں یعنی دوسرے بھی پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی جیسے ہماری یہاں پہ مثال لے لیں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم لوگوں نے یہیں سے پڑھا ہے آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج یہاں پر بیٹھ کے اسی دین کو جب ہم نے سیکھا آج اس کو آگے بیان کرنے کی کوشش کریں ایک مثال اللہ رب العزت نے ایسے مومنوں کی دی ہے جو دین کو سیکھتے ہیں اور اس پر اس کو سیکھ کے اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اسے سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں جبکہ دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین کی ایک دوسری قسم ہے اور وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایسی ہے کہ جس پر پانی برستا ہے تو وہ کچھ بھی جذب نہیں کرتی اور اپنے اوپر اکٹھا کر لیتی ہے آپ بہت سے جوہر اور تالاب دیکھتے ہیں ایسی زمینیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پانی جذب نہیں ہوتا یا زمین کے اوپر ہی پتھر بھی ہے پتھر کے بہت سے ایسے بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر درمیان میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جیسے وادیاں ہیں آپ پاکستان میں جائیں جھیل سیفل ملوک اور جھیلیں مختلف جو جھیلیں بنی ہیں تو اس طرح کی ہے کہ درمیان میں پانی کھڑا ہے اب اس نے کچھ بھی جزب نہیں کیا ہے سب کچھ اوپر ہے اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگوں کی مثال اس زمین کی مانند ہے کہ جن پر جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے جب اللہ کی رحمت کی بارش ان پر ہوتی ہے تو وہ خود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے وہ خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہاں وہ دوسروں تک فائدہ جو ہے وہ اس کا پہنچاتے ہیں دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے خود کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بڑی بدترین اور بڑی بدقسمتی کی چیز ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائے یہ بڑی خطرناک قسم ہے کہ جس میں انسان کو علم اور اللہ رب العزت اللہ کے نبی نے شاید اس طرح فرمایا کہ جو سب سے برے لوگ ہیں ان میں سے وہ آدمی ہے کہ جو عالم ہے اور بے عمل ہے یعنی ایک بندے کو علم ہو جائے اور بے عمل ہو یعنی اس کو تک پہنچی چیز لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں گیا اس کے اوپر اوپر اور عمل نہیں کرتا اس کے مطابق اور بے عمل ہے اور ہاں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تیسری قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی کہ یہ ایسی زمین ہے کہ جو اپنے اندر پانی لیتی ہے لیکن اگاتی کیا ہے جھاڑ اور کانٹے دار درخت اور کانٹے والی چیزیں یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن کریم سے کچھ سیکھ لیں قرآن کریم کے ذریعے وہ اپنے نفاق اور اپنی برائی اور اپنی اس میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں یعنی قرآن کریم ان پر جب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے جب قانے کریم ان کو سنایا جاتا ہے تو اس سے وہ بجائے فائدہ اٹھانے کے وہ اس سے اور اس کو فجور میں اور بڑھ جاتے ہیں اس کی تقزیب میں اور بڑھ جاتے ہیں جیسے پچھلی سورہ میں آیا تھا کہ وہ فی تقدیب وہ اس میں ان کی اس کو جھٹلانے پہ لگ جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تعویل کرو کوئی اور مطلب نکالو یہ تو ہمارے مسلک کے خلاف ہو گئی ہے یہ تو ہماری جو ہے یعنی میں نے کچھ خطوط اس طرح کے پڑھے ہیں جس میں ایک عالم نام یہاں پہ لیتا انہوں نے دوسرے اپنے بہت بڑے عالم کو خط لکھا اس نے لکھا کہ قرآن کریم کی بعض اوقات آیت ہمارے پاس آتی ہے تو پہلے تو دل بڑا برا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کریں اور کوئی نہ کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ آ تو گئی ہے اب قرآن مجید سے تو مٹا نہیں سکتے اس کا کوئی نہ کوئی رستہ نکالو کوئی اس کا ادھر ادھر سے مانا کو بناؤ توڑو مروڑو اور کہیں نہ کہیں اس کا کوئی غلط مفہوم پیش کرنے کی کوشش کرو تو یہ تیسرے قسم کے لوگوں کی مثال ہے تو یہاں پر اس کا بیان کرنے کا حدیث کا ریفرنس یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس بارش کی اور آسمان کی بات کر کے زمین کی بات کر کے اس کے بعد جو قرآن کی بات کی ہے کہ یہ فیصلہ کن ہے اس کا سمے مانا یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں لانے والا بنے ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو سنیں اور اس کے احکامات کو ہم ٹھوکر مار دیں ہم اس کا عمل نہ کریں ہم اس کو اپنے دل و دماغ میں نہ بٹھائیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ ان شاء آگے چلتے ہیں انہم انہ بے شک ہم وہ سارے وہ سب کے سب یقینا وہ تدبیر کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے تدبیریں کر رہے ہیں قیدن یعنی ایک بڑی زبردست قسم کی تدبیر یعنی وہ ہر طرح کی ان کی کوشش ہے کہ وہ تدبیر کریں اب یہاں پر اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکی سورا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے اور مکہ والوں کو کسی آنکھ نہیں یہ پسند یہ بھا نہیں رہا کہ اللہ کے نبی السلم کا جو دینے حق ہے یہ پروان چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پسند کریں کہیں یہ یہاں کے چودھری نہ بن جائیں کہیں یہاں پر ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تو وہ سارے آپس میں فیصلے کرتے ہیں اور ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور سب یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کا بندوبست کیا جائے ان کو مارنے کی تدبیریں سوچتے ہیں لیکن پھر رد کرتے ہیں کہ نہیں اگر مار دیں گے کسی بندہ کوئی مارے گا تو وہاں پر قبائلی سسٹم تھا تو پھر تو اس قبیلے کو کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اس بندے, بندے کو مارا ہے تو کیا کریں تو شیطان بذات خود انسانی شکل میں ان کے اندر آتا ہے اور ان کو ایک غلط مشورہ دیتا ہے وہ مشورہ یہ دیتا ہے کہ تم سب یہ کرو کہ سب ایک ایک آدمی ہر قبیلے والا ایک ایک آدمی مقرر کرے اپنے میں سے دے اور ایک گروپ بناؤ اور وہ گروپ اللہ کے نبیسرم کو نوزلہ وہ اللہ کے نبی سرم کو مار دے اور اس طرح کسی کے اوپر بدلہ بھی نہیں آئے گا اور کسی کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا سب مل کے کریں گے تو سب یہ بات جو ہے آئی گئی ہو جائے گی تو اس طرح وہ کرتا ہے اور دوسری سمت اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں و عقید کئی اور وقید میں میں بھی تدبیر کر رہا ہوں میں تدبیر کر رہا ہوں کئی ایک تدبیر یعنی انہوں نے بھی کچھ تدبیر کی ہے سب نے مل کے وہاں پہ دیکھیے لفظ ہے یقید یعنی وہ سارے کے سارے مل کے تدبیر کر رہے ہیں یہاں پہ اکیلا ایک اللہ سب کے مقابلے میں کافی ہے بے شک اللہ رب العزت سب کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے لیے خصوصی طور پر اللہ قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر ہے کہ جہاں پر بھی اللہ کے نبی اسلم پر کبھی بھی کوئی الزامات اور اسلام کی بات آتی ہے اللہ رب العزت اکیلا ہی ان سب کے لیے کافی ہے اللہ رب العزت ان اکیلا ان تمام جو ہے لشکروں کو فتح کرنے والا ہے ان کو ختم کرنے والا ہے یہاں پر اللہ لائشات باقی دوں اور میں بھی یعنی ایک تدبیر کرتا ہوں میری بھی تدبیر ہے کئی ایک تدبیر اور اللہ کی تدبیر کیا تھی اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور ان کو فرمایا کہ آپ راتوں رات یہاں سے نکلیں اور وہ رات کا ہی سفر جیسے شروع میں بھی دیکھے رات کے ستارے کی بات ہوئی ہے یہاں پر اینڈ پہ بھی ہجرت کی ایک بات کہ آپ کو راتوں رات نکال دیا جائے آپ ہجرت کے لیے چلے جائیں اور لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی تدبیر کی کوئی کسر نہیں چھوڑی پیچھے بھی بندے بھیجے آج ہم مطلب مجھے وہاں پہ جانے کے اتفاق ہوئے آپ دیکھیے کہ وہ اتنا بڑا پہاڑ اور اس میں اتنے سارے گار ہیں جس میں اللہ کے لبھی چھپے ہیں اس پہاڑ پر ایک گار نہیں ہے اور انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی یہ سارا کام کرنے کے لیے کہ پہاڑ کے کس کس جگہ پر گئے ہوں گے ہر غار کو دیکھا ہوگا لیکن اللہ رب العزت کی اپنی تدبیر ہے کہ غار میں موجود ہیں لوگ باہر پھر رہے ہیں ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں میں ان کی ٹانگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ سامنے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی شان اللہ رب العزت قدرت والا ہے اللہ رب العزت ان کل نفسن لما علیہ حافظ یہ شروع میں ہم نے آیت پڑھی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے حافظ مقرر نہیں کیا غور کر ایک ایک آیت کا اگلے نیچے مضمون ان کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول اور ان کے ساتھی یاری غار کی دونوں کی حفاظت فرمائی ہے وہاں پر اور دونوں کو بحفاظت اللہ رب العزت نے اخر کار مدینہ شریف میں پہنچایا ہے تو اللہ رب العزت کی اپنی تدبیر ہے تدبیر ہے وہ جتنی مرضی سب کے سب مل کے تدبیریں کرے اللہ رب العزت بچانے والے ہیں فمخل للکافرین فقص مخل مهل مہلت دے دیجئے مہلت دے محل محلت کے ساتھ قریب قریب ہے الکافری کافروں کو ام ہل ان کی مہلت یعنی جو بھی ان کو محلت جتنی چاہیے یعنی جتنی اللہ رب العزت سمجھتے ہیں روی اور یہاں پہ رویدہ یعنی تھوڑی سی بہت ہی تھوڑی چیز کو رویدہ کہا جاتا ہے یہ ارادہ بھی اس, اس کے جو لفظ بنتا ہے اس سے ارادہ بھی اس کا میننگ بنتا ہے اور اس طرح رو جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے آہستہ چلنا اس سے بھی یہ ماخذ ہے اور اسی طرح ایک اور چیز اس کا جو اصل ہے اروادن وہ یعنی مطلب سلو چلنا اور اس کے بھی آگے اللہ ریا کہ رویدہ رو ار وادن نے استعمال کیا اس کی اس میں تصغیر استعمال کیا جیسے اناسن اناسن کی تصریر کیا یعنی اس کو مزید چھوٹا کرنا انیسن کچھ لوگوں کے نام انیس یا انیس جسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں انیس اور اسی طرح حسن اور اس کی اس میں تصدیق ہے حسین یعنی حسن اور پھر چھوٹا والا حسن یعنی نام کا میننگ وہی رہے گا لیکن وہ چیز کم ہو جائے گی چھوٹی ہو جائے گی حسین ان, اس طرح عبد ان یا عبد اللہ جیسے ہم بولتے ہیں تو دوسرا میرے بیٹے کا نام ہے عبیدن تو عبدن کا مطلب بندہ عبیدن یعنی چھوٹا والا بندہ عبداللہ عبیداللہ یعنی اس میں تصدیق یہاں پر اللہ رب العظین دیکھیے اربادن یا رویدا کا پہلے ہی مطلب یہ ہے کہ چھوٹا تھوڑا آہستہ ہلکا اور مزید آگے اس کو اس میں تصویر دے کے اور اس کے اندر چھوٹا پن پیدا کیا گیا ہے یعنی یہ بالکل ہی تھوڑا یعنی ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں یعنی آپ فکر نہ کریں یہ جو آپ کے اوپر اتنی تکلیفیں اور یہ سارا کچھ ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان تکلیف تکلیفوں سے آپ کو نکالنے والے ہیں آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں آپ انشاءاللہ شاء فرمائیں گے اور ایک نئی اسلام کی زندگی آئے گی اور دیکھیے واقعی اللہ رب العزت نے ایسا کیا پہلی تیرہ سالہ زندگی اس کے مقابلے میں صرف اگلی دس سالہ زندگی جن پوری ایک اسلامک قوانین اور پورا اسلامی ایک جو نظام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے اس میں جو بھی صحیح باتیں بیان کی گئیں وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور جو بھی اس میں غلطی کمی کوتائی تھی وہ میری میری طرف سے ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا عزت دا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ